مرتق ازاد غلام کے وارثوں میں سے عورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے من وراثۃ مرتق معتق کے وارثوں میں سے عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لسول علیہ السلام نبی علیہ السلام کے سرمان کی وجہ سے والا میں سے عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں اللہ ما اعتقنا او اعتق من اعتقنا لیکن جس کو وہ آزاد کریں یا جس کو انہوں نے آزاد کیا ہے وہ آگے عداد کریں او کرے اوکاسبنا یا وہ مکاطبت کریں یا ان کا مقاصب آگے مکاطبت کرے او دبرنا او دبر من دبرنا یا وہ مدبر بنائے یا ان کا مدبر آگے مدبر بنائے اولا ان مرتا او معتاقو مرتا او ولا کھینچے ہنا ان کا آزاد کردہ غلام مرتاخو اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک آدمی فی یہ غلام ہے بلال کا اب بلال کی اجازت سے زاہد نے شادی کر لی اولک کی لونڈی کے ساتھ ٹھیک ہے آپا بلاللہ کا غلام و ظاہر آئیے ہم نے اس کو عورت بنانا ہے نا جرے بلاجو کرنا ہے آپا بلالاں کا غلام ظاہر اور اولکھ کی لڈی ان کا ہو گیا نکاح اب کیا ہوا اولک نے اپنی لونڈی کر دی آزاد جو اولاد پیدا ہوگی اولکھ کی لونڈی اور اپا اپلالاں کے غلام کی وہ اب اس اولاد کی جو بلا ہے وہ کدھر جائے گی اولخ کی طرف کیوں اس لیے کہ ماں آزاد ہے باپ غلام ہے اب یہ ولا کدھر جا رہی تھی اولخ کی طرف اپا بلالا سیانی نکلی اس نے کہا اچھا اس نے جناب زاہد کو آزاد کر دیا اب یہ ہے جرے ولا یہ کیا ہے جرے والا اب اپا بلا نے ولا کھینچ لی اس کے پاس جاتی جاتی عورت کے پاس وہ کدھر چلی گئی بلالا اپا بلا کے پاس جرا ولا ان یا کھینچے والا کو مور تاخو ان کا آزاد کردہ غلام او معتاقو ساقو مور یا ان کے آزاد کردہ غلام کا آزاد کردہ غلام زاہد نے زاہد کو آزاد کیا نا بلالان مائی نے اب زاہد نے پھر آگے سے غلام خریدا اور اس کو بھی اسی طرح اس نے آزاد کیا جرے گلا اس نے کی وہ اس کے پاس سے ہوتی گزرتی ہوئی اپاں بلالاں تک پہنچ جائے گی اسی ترتیب کے مطابق نیچے والا اصبہ اگر ہوگا تو اوپر والے اصبہ کے پاس نہیں جائے گی ترتیب وہ ذہن میں رکھنی ہے ولہ تعالی کا ابل مرتیقی وب نہ مرنے والا مر جائے علامہ زائد فوت ہو گیا اور اس نے ورثے میں وارثوں میں چھوڑا ابل مر بلال پہلے سے مرا ہوا ہے اس کا باپ زندہ ہے اور اس کا بیٹا زندہ ہے اول مرتی کی وبنا ہو مسکھ کا باپ اور اس کا بیٹا اتنی سمجھ آ کہتا ہے تئ ابی یوسف ابو یوسف کے نزدیک سود سلوالا کا چھٹا حصہ باپ کو ملے گا اپا بلا کے باپ کو چھٹا حصہ اگر یہ خود زندہ ہوتا تو ولا کی تھی نا یہ نہیں ہے اس کا ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے تو کہتے ہیں ابو یوسف کے سزس ملے گا باپ کو ٹھیک ہے ولباقی البنی اور باقی بیٹے کو مل جائے گا حنیفہ تب محمد الرحیم ابو حنیفہ اور محمد رحی اللہ کے نزدیک الوالا اکلو للابنی والا ساری کی ساری بیٹے کو مل جائے گا والا شہی عل اب باپ کو کچھ نہیں ملے گا تیقی و جدا ہوں اور اگر زاہد فوت ہوا اس وقت جب بلال کا ابا بھی مر گیا بلال بھی مر گیا اس کا ابا بھی مر گیا دادا زندہ تھا اور بیٹا زندہ ہے بلال کا پھل والا اور کلو ابن بل اتفاق ایسی صورت میں بل اتفاق والا ساری کی ساری بیٹے کو ملے گی دادے کو نہیں امن مالا کا اور جو مالک بنا زارحمن محرمن من, محرم من ہُو جو محرم کا مالک بنا یعنی کہ دیکھا بلال نے کہ مارکیٹ میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار غلام بن کے آیا فروخت ہو رہا ہے وہ اس کو خرید لے تو خریدتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا مثال کے طور پر ہندوستان پاکستان کی جنگ لگی جی تو وہ فوجیں آئیں بیا کی اور پھائی بلال کے ابے کو چک کے لے گئی غلام ہو گیا اب ادھر سے دوسرا حملہ ہوا تو وہ سارے کے سارے ادھر آ گئے اور ایک بلال کا چاچا رہتا تھا انڈیا میں وہ غلام بان کے ادھر آ گیا اب بلال گیا مارکیٹ میں خریداری کرنے کے لیے چلو انڈیا سے غلام آئے ہیں میں بھی خریدوں تو اس نے دیکھا میرا چاچا بھی فروخت ہو رہا ہے تو اس کو ترس آیا کہ چلو کوئی پرایا بھی خریدنا ہے اپنا ہی خرید لو تو جب یہ چاچے کو خریدے گا تو چاچا خریدتے ہی آزاد ہو جائے گا وہ خریدتے ہی کیا ہوگا آزاد ہو جائے گا یقون والا اہو چاچے کی ساری کی ساری بلال کو ملے گی بے قدر المل کی ملک کی مقدار کے مطابق ابھی بلال اکیلا نہیں خریدتا دو بندے را مل کے خرید لیتے ہیں تو جتنا حصہ خریداری کے وقت ڈالیں گے اتنے حصے کی بلا ان کو ملے گی مثال کے طور پہ کس لاتی بنا دن لا سلاسون دینار دینار تین بیٹیاں سینا تو پچاس دنار دیناروں کا انہوں نے اپنا ابا خرید لیا جو مارکیٹ میں گلاب بن کے سما مات اب وہ ترقا باپ فوت ہو گیا باپ نے کوئی ترکہ چھوڑا ستلسا نے بینا ہننا اطلاع جو سلوس کو مل جائیں گے فردیسا بن کے اور جو باقی بچے گا وہ ملے گا ان کو بینا مشترہ تعین جنہوں نے باپ کو خریدا ہے جو باپ کو خریدنے میں شریک رہی اس کو وہ سلوس میں سلوسان میں شریک ہوگی فردی سا سلوسان ان کو مل گیا اب جنہوں نے باپ کو خریدا تھا ان دونوں کے درمیان باقی ماندہ ایک سلوس تقسیم ہوگا اخماسن اخماسن تقسیم ہوگا پچاس دینار کا تھا تیس ایک نے دیے بیس ایک نے دیے جس نے تیس دیے اس کو تین حصے ملیں گے جس نے بیس دینار بھرے اس کو دو حصے ملیں گے باقی ماندہ سر اس کے پانچ برابر حصے بنا کے اخماسن تقسیم کریں گے حصوں کے مطابق پانچ تین خمس بڑی کو ملیں گے پخمو سا اور دو خمس ملیں گے چھوٹی کو سی بنے گی من ستم و ارب اینا سے یہ پینتالیس تسیح کیسے بنے گی یہ ہم ابھی نہیں پڑھیں گے آگے چل کے جب ہم مخارج فروز کا باب پڑھیں گے نا اس کے بعد پھر ہم اس مسئلے کو پھر حل کرنے کے لیے پیچھے آئیں گے ٹھیک ہے اس وقت تک آپ کو تصحیح بنانے کا باب و پڑھنے کے بعد وہ طریقہ مخارج فروز کے بعد وہ سارا آ جائے گا پھر ہم اس کو چھیڑیں گے